الحسنة لله الله سأرسوه ونحن نشيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا الله فلا مدل له ومن يبدله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها النأس اتقوا ربكم الذي صلقكم من نفس واحدة وصلق منها زوجها وبث منهما لجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي لَهَا وَرَسُولَهُ فَخَلَقَاكَ فَوْزًا عَظِيمًا أما قال فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنفِقُوا برگانبین وَأَنفِقُوا <الْمحشِرِينَ> نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ میں نے سورت البکرا کی آیت نمبر ایک سو پنچانوے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمائكم أشبقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من الظهرك وأحسنوا جمتا الله يحب تلكم السمين أي ما نوالو اللہ تعالی سرانكم خرج کرو ولا تلقوا بأيديكم من الظهرك وعمن آف غناكت وبرباط من اور ان مانوا لوگوں احسان کرو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو ان محسنین اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں کی بہت محبت کرتے اس آیت میں محسنین کی بڑی قبیلت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا بھلائی کرنا ان کے دکھ اور پریشانی میں کام آ جانا اس کی بڑی بزیرت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اب سین خشک حسنی تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے اسی لیے حدیث کے اندر آیا نظر آسان کے ساتھ بناتے ہیں من کے سما تو زمین والوں کے ساتھ رحم کرو احسان کرو تو آسمان والے آپ کے ساتھ کے ساتھ رحم و کرم کریں گے مہربانی کریں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں بنائی کریں نبی احسن کے ساتھ سماتے ان پڑو نہ سے ان پڑو خیر اناس نئی ان پڑناس لوگوں میں سب سے بہترین اللہ تعالی کے نزیک وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہو ہمیں حدیث یاد آئی سنن درمی کی روایت ایک موقع پر رجح رہے پر آپ کے ساتھ میں لوگوں رکن بے خیال اے تف بیر حکم بے میں تم لوگوں کو بتاؤں تمہیں سب سے اچھا انسان کون ہے نہیں بات ہم سوال کرتے ہیں اگر اس میں رکم میں تم لوگوں کو بتاؤں تمہیں سب سے اچھا انسان کون ہے اچھا مسلمان کون ہے شاہد رام کا یا رسول اللہ آج میں خیر میں یور جا خیر ہوں کرد ہوں تم میں سب سے اچھا انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی جی بندے ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہو سب سے بہتر انسان یہ خیر کو میں یور جا خیر ہوں تم میں سے تمہیں سب سے اچھا مسلمان ہے جس سے لوگ ہمیشہ خیر کی امید رکھتے ہو اچھی توقع رکھتے ہو وہ عمر و شرط ہو اور جن کے شرط ہمیشہ لوگ آپ کو میں بول سمجھتے ہوں پھر آپ نے بتایا کو میں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے مسلمانوں تم میں سب سے برا انسان کون ہے صاحب ایک نے میں کا ضرور بتائیں آپ ادا زیادہ اللہ آپ نے ساتھ بتایا کو ملائی ہو اللہ سب کو محکوم رکھے آج کل تمہیں سب سے بہترین انسان ہے جس سے لوگ خیر کی امید نہ رکھتے ہوں اور نر تو اس کے سر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوں یہ خیر واسط اور شروعات بہت سی زیادہ فصیلت بیان کی گئی ہے ضرورت مندوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ پریشان آر لوگوں کے ساتھ انتظار کرنا بھلائی کرنا ان کے کام آ جانا ان کے دکھ درد میں حصہ بتا دینا آپ آن, ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو نبی رہ سراستان افضل اب قرار دیا ہے امام سبرانے نے اپنی موجب میں حضرت عبد الراہب محمد ابو الختہ اللہ تعالانہ کے روایت کیا کہ نبی علیہ سراستان میں شاہ فرماتے ہیں اے لوگ افضل امان افضل تر خاروبن ارور عید خارسر المنمان افضل الآد سب سے بڑا امر سب سے بہتر اور افضل امن ہے ادخار السرور المن کسی پریشان ہاتھ کسی دکھی کسی مومن ہے دکھی دل موبن کے دل خوشی کی لہر پیدا کر دینا سب سے اچھا انسان ہے ادھر ضرور ہے کہ مومن کچھ پریشان ہو کم ہو ہے کسی مصیبت مشید میں گرا ہوا ہو اس کے دل میں خوشی حصہ کر دینا آج افضل آبار ہے اور اس کی شکل کیا ہوگی کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا بہت بڑا عمل ہے اللہ باغ کسی فارم شہر نے کہا ہے دل آئے فل بدستر کسی کے آ جانا یہ حج بےلہ نہیں سراسنا پروان کرا سر تک سرور علی مک سب سے بہترین عمل ہے کسی دکھی دل مومن کے دل کو خوش کر دینا اس کی شکل کیا ہوگی کہ آپ نے تیر شکلیں بنا کی نمبر ایک آپ نے ساتھ نوایا کسو کسی موبت کے پاس کپڑا نہیں ہے کسی مومنٹ کو تنگی ہے پریشان حال ہے آپ حالت کو کپڑے نہیں دستیل ہو رہے ہیں کپڑے پھٹے پرانے ہیں نیا کپڑا میں نہیں ہو رہا, رہا ہے کپڑے کے لیے جو بے سارا پریشان حال ہو آپ نے ساتھ میں اس کو ایک جوڑا کپڑا پہنا دو یہ سب سے بڑا عمل ہے نسلی کے بعد ہر سے بڑا اثر ہے اور چور دوسری شکل یہ ہے کسی کو دن کو پشکر دینے کی دوسری شکل یہ کہ کسی بھوکھے گوبن کو کھانا کھلا دو کوئی بھوکا ہے بھوکا گوبن ہے کیا ہے آپ اس کو کھانا کھلا دیا آسوا کر دیا کر دیا یہ کتنا بڑا خبر ہے مسجد نبی ہے صحیح بخارج کی روایے نبی رہے رات خان نماز کے ساتھ آ کر آئی بہت سارے لوگ چلے گئے کچھ لوگ بات کرتے ہوئے بیٹھے رہے گئے ایک ایک کر کے چلے جا رہے ایک نیا آدمی نظر آیا جس کا چہرہ کبھی لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نبی رہے رات کا اس کو بلا کے پوچھا تم کون ہو کہا یا رسول میں مسافر ہو آپ نے پوچھا کھانا کھا چکے ہو یا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا بھوکھا تھا نہ ملے اس راستہ میں اپنے گھر آنے کو دوڑایا اور آپ ایک کتاب رالم کرو گھر میں کچھ ہے کہ نہیں آپ کے گھر میں اس کو خاص کے کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا بہت داع گائے والوں میں سے تو چار سے پوچھا ہر ایک کے لیے جو آپ کے پیا آج تو ہمارے گھر میں اپنے لیے نہیں ہے اس کو نہیں کھانا کھلا سکتے جہاں میرے دوست ابو طرح رضی اللہ ہو سالان ہونے کے یار رس اللہ ان کے کھانے کا انتظام میں کر دے گا اور اس میں نبی رہے خاص کے ساتھ ساتھ مسلمان مسافر کو میں سے لیا اور اپنے گھر دے کر کے گئے رات کو پہنچے اپنے گھر میں جب دیکھ کے کہتے ہیں میں نبی رہے خاص کا مہمان دے کر کے آیا ہوں ان کے کھانے کا کوئی انتظام ہے ان کی بیوی نے کہا کہ بات کھانے کوئی انتظام نہیں سونا سر کھانا رہ है ہے بچوں کے अगर اگر بچے کھا دیں تو ہم دونوں بڑے ہیں پورے سوچ آئیں گے اور اگر بچوں کو سنا دیں تو پائے تو ہی بچوں کا کھانا سوا کا بچہ رہ جاتا ہے ہم آپ کی مرضی لے کے کہ ابھی نے کیا نبی احاط نام کے فرمان کے مطابق آج کا سب سے بہترین بی ڈی یہ ہے جو انسان کو ہمیشہ سیٹ کے معاملے میں وہ سب کے شوہر کی یہ میرے خاص کا مہمان تھا گاؤں کو دونوں کے بجائے اپنے شوہر کا برف کرنے کے بجائے انہوں نے سب نے دیا کوئی بات نہیں ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو سبزیاں دے دے کر کے سنا دیتے ہیں اور جب بچے سو جائیں گے منہ سو جائیں گے سکھانا والی ہے اور جب بچے منہیں سو جائیں گے تو گھر کے خاندان رکھیں گے اور رکھیں گے وہاں کھانا رکھتے ہیں کباب کھانا اتنا ہی ہے اپنے بچوں کو سنا دیں گے ہم دونوں سیٹ پر پک کر بات کر کے سو جائیں گے اور اس مسافر کو خانہ کھلا دیں گے جس کی ترتیب یہ ہوگی خانہ رکھ دینے کے بعد جب کھانے کی باری آئے گی تو چراہ کو درست کرنے کے لیے میں چراہ کو بجا دوں اور اس طرح سے کھانا آپ کو اس طرح کی حرکت کرتے رہے تو آپ کو پتا چل جائے کہ ہمار کھانا ہے نہیں یہ بیچارا مسافر گا دونوں نے آپس میں طرح طے کیا کھانا رکھا لیا کھانے دیا اور ہرکت دے رہا ہے تاکہ مہمان کو پتا کرے میں کھا رہا ہوں مہمان کھانا کھا کر کے آسودا ہو کے سو گیا نیا پتھر دے اور بھوکے سو گے اور مہمان کو آسودا کرایا دونوں سوئے ہوئے ہیں نماز پہلے کے اندر ابو طرح اور نماز ادا کرنے کچھ نہیں کیا انہوں نے سوچا شاید آج کی نواز کو اسی لیے ایسا پاتر بہ جاتی ہو گئی ہماری سردرش کی جا رہی ہے اللہ نے کچھ میں نے نہیں کیا ہم نے بہارے اور بچوں کو تھپکیاں سلا دیا آپ کے مہمان باسودہ ہو کے کھانا پلایا کھانا تھوڑا ہی بچوں کو بھوکا سلایا ہم ایک پر سکر باندھ کر کے سو گئے اور آپ کے مہمان کو جو تھوڑا کھانا تھا کھانا کھلا کر کے آسودہ کر دیا آپ گھر گھبراؤ نہیں آپ ہر پڑے آپ کا اس کی کیا ہے کسی دو. دو کسی کے, کے میں کھانا کھلا کر دو اس کے خوش کر دیا بیسری شکل آپ نے ساتھ یا کسی کو کوئی حاجت تھی کوئی تھی. حاجت و ضرورت تھی حاجت اور ضرورت بہت زیادہ پریشان تھا اور تم نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اللہ کے رسوت کے انسان فرماتے ہیں یہی افضل العمار ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حق اپاہ لگڑے جوے ہچھے پریشان ہاتھ گریب محتاج تو فرمائے صحیح مسلم حضرت ابو را رو تعالا فرماتے ہیں نہ نمبر چار یہ میں نے کہا آپ نے تھا کیونکہ یہ افطاط کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے وقت آخر قیام کی پریشانی دور کر دیں گے آپ کے ساتھ نمبر دو موم یس کرانا جو کسی تنگ دست کو پریشان ہاتھ کو اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا کوئی پریشانی ہے تنگ دست ہے بہت ہی تازہ تقسیم ہے آپ کے ساتھ جس نے کسی تنگ دست کی تنگ دست کو دور کر دیا yes, اللہ دنیا والا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو دور کر دیں گے خوشحال کر دیں گے اور آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ خوشحال فرمائیں گے نمبر بیس میرے آئے دوستان بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں تو کرو اللہ تعالیٰ امن کی توفیق فکر فرمائے تیسری چیز ہے بنا کر کے لوگوں میں اس کی تشہیر کرتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے آپ کا فائدہ اتنا بڑا ہے آپ نے ساتھ بنایا مسلمن ستارا مسلم مسلمن جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے حید پر پردہ ڈال دیا پر پوشی کر دیا بہت سارا اجو سواب ہے ایک اجو تحریشوں سے کر کے سجایا گیا ستایا گیا جتنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا لوگوں کو نہیں بتا تھا جتنے کسی مسلمان بھائی کے چھوٹے سے چھوٹے عیب پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچاہیت نہیں چاہیے لوگ ارب کے لوگ اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے آپ نے بتایا کتنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا پر پڑا ڈالا سب لوگ اس نے اتنا بڑا کام کر ڈالا کہ کوئی حساب اپنی دیسی کو زندہ کا اپنا رہا تھا قیمت لے کر کے دیسی کو خرید کر کے اس نے آزاد کر اتنا بڑا جو سواب ہے اس کی مسلمان کے پردے پر ڈیل تھا ہر کسی بھی ایپ پر پردہ ڈالنا اور پتا کوشی کر دینا چھپا دینا نظر انداز کر دینا لیکن اللہ اگر نوید آسان بتاتے ہیں تمہارا معاملہ بڑا عقید و غریب ہے بہت عقید و غریب ہے آپ کے ساتھ پایا تمہارے آپ کے اگر کھجور کا تنا بھی تو وہ تم کو نظر نہیں آتا اور دوسرے آپ سے چھوٹا جب تنخواہ بھی ہوتا ہے تو ان کو نظر آ جاتا ہے کسی بھی بڑی بات <سلام> آپ نے کو یاد کی آج آنکھوں سے دیکھو آپ نے ساتھ سمایا دوستوں کسی مسلمان کے اثر تمہارے کسی بھائی نے اگر درا برابر کی ایب ہو تو کھاڑ کے برابر تم کو نظر آتا ہے اور تمہارے اندر پہاڑ کے برابر سے اہب ہو تو رائی کے گانے کے برابر سے کو اپنا عیب نظر نہیں آتا یہ انسانی کی طرف تھی آپ نے ساتھ رمایا پردہ پوشی کرو حدیث کے بیان کر رہا تھا کا راجت کی ہمارے سیکری جی آپ نے ساتھ رمایا مسلم مجد ستارہ مسلمان جس نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے احت پر سردہ ڈال دیا پردہ مس حرے پر سردہ ڈالا پردہ دوشی کی ہری کو چھپا دیا لوگوں میں ساحل نہیں کیا ساتارو اللہ کی دنیا بنا فرا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ایپ پر پردہ ڈال دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے کتنا بڑا اجر و سوال ہے اس قدر دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ایپ کو لوگوں کے سامنے نشانی لینا ہے اور آدر کا معاملہ اللہ باہور پر سے ہی بخار کروائے تھے اللہ تارہ سے دعا کرو سب کو اپنے خواہشوں کے وجود پر پردہ ڈالنے کی توقع نصیب فرما دے اگر پردہ ساحد ہم پردے کو ایک پردہ ڈال دیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو بہت برا ہوگا ایک دنیا میں آپ کے سارے کوئی ان کو پردہ ڈالا کے جب معاملہ آیا تو یہاں ساتھ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے ہر جگہ میدان میں ایک شبد کا نام لیا جائے گا ابھی فن فران فن حر جگہ میدان میں کہا ہے ابھی سب کا حساب کتاب باقی ہے سب کے حساب کتاب سے پہلے ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے ارش قرآن ابن و قرآن خط کے میدان میں پڑا جب نے کہا ہے اس کو پکارا گیا سارے لوگ ایسا نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کھڑا آدمی کا نام لیا گیا دو ہی روہش ہے یا تو سب سے ایک آدمی ہوگا جس کو اللہ لا تعالیٰ سب سے پہلے پکڑ کر کے جنت میں داخل کریں گے یا سب سے برا انسان ہوگا جس کو اللہ اچھا تعالیٰ اس سے برا کے جہانوں میں داخل کریں گے سارے لوگ اگا کے دیکھ رہے ہیں کتنے لکھے اور قریب براتے ہیں ہر کے میدان میں سارے پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا بالکل قریب بڑا جاتا ہے اور بچہ ڈر کر کے گوڑا دے جاتا ہے اور پھر وہی خراب ہو جاتا ہے آپ اس کا قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ پھیر دیا اب پردہ رکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنے میرے پورا پر پڑا ڈالا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دنیا میں پردہ ڈالا اور دنیا میں لوگوں سے کچھ اس وائرس سے بچایا تو آج ہزے کے میدان میں سارے تجھے دیکھ رہے تھے ایک تو پہلے پردہ گھیر دیا es que نمبر چار جو آج سب دے کا ہے آپ نے شاپ آیا وہ ماہوں کی اونی اگلی ما کانل ابو کی اونی اگلی میرے حکومت کو یاد رکھنا چودہ قلعہ میں شاس رواتے ہیں جب تک کوئی مسلمان بنتا جب تک کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ محاطہ اس کی مدد میں رہتا ہے آپ کسی ضرورت مند کسی حالت مند کسی پریشان کی مدد کرتے ہیں تو یہ سکتے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے انہ تارا اللہ سارا سب کمائی کی تو کمائی اکروانی الحمد اللہ وقفہ صحاب کام ہمارے اصناف ان کو معلوم تھا کہ آخرکار کسی مسلمان بھائی کی حاجت مند کے کام آ جانا اس کی مدد کر دینا کتنا بڑا و ثواب ہے اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہاتھ اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خیال رکھا کرتے تھے حضرت عمارت میں سات رہا نظر چاہے اپنی میں اکثر کرتے ہیں کہ حضرت, حضرت خباب کی عرض رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو بڑے و قدر صحابی ہیں جن کے بڑے واقعات مشہور ہیں حضرت خباب کی عرض کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے وادہ محترم خباب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک مسو کہیں باہر سفر میں چلے گئے ابا اثر رکھ اس وقت ہےخرت چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو اور اللہ کارا کو راجو کرنا چاہتے ہو تو نبی کے طریقے کو کہو نبی کسی نتیبے بہترین اس وقت یہ نبی کا آپ جتنے سماج مبارک تھے کے کام آنا دو اور پریشان تھا کسی انسان کے کام آنے کا فرمان سن لیا آپ نے اپنا املی طور پر آپ لکھے نمبر پراسنان کے متاثر خباب کی حرط رہی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کہتے ہیں کہ میرے والد سفر میں چلے گئے اور گھر میں کوئی مرد نہ رہا ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا تو کہ اللہ کی کم جس چیز سے میرے والد خباب باہر گئے تھے اور جب تک سفر سے واپس نہیں لوٹے اللہ کی قدم روزانہ نہیں رہے شام اپنے گھر سے اکیلے آتے تاکہ کوئی دیکھ بھی نہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی کو ساتھ نہیں لے کر کے آتی اب سب اپنے گھر سے نکلتے اور آنے کے بعد ہم سے برتن لیتے اور ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر کے ہمیں دے دیتے اس کے بعد پھر آپ آواز مظاہرہ کر دیتے اللہ ایک طرف سارے انسانوں چندان قصردار سید الاولین الرای سارے چلوں کا سردار ہے اللہ پر اتنا اونچا تباہ ہو کر لیکن پیروں سے کام آنا چونکہ ارب کے لوگوں نے عورتوں کا دودھ نکالنا جانوروں کا گائے کا اونٹلی کا اور اس طرح سے بکریوں کا دودھ نکالنا ایک بہت بڑا سمجھا جاتا تھا یہ کام اردو کا تھا عورتوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا جب آپ نے دیکھا کہ خبر سفر میں چلا گیا ہے اس کے یہاں کوئی فرد نہیں ہے جو بکریوں کا دودھ نکالا جا سکے نکال سکے تو پیشی کہتی ہے واپس کرے اور جب تک واپس نہیں آئے نبی ریس و روزانہ آ کے اور اپنے ستنے وارک سے ہماری خدمت کر کے ہماری بکرمیوں کا دودھ نکال کر کے ہمیں بیٹھے چلے جایا کرتے تھے اور کہتے ہیں اللہ کی حافظ کے بعد اس کائنات میں آتم اس طرح رہ کر رہتی دنیا تک ابو بکر سدی اس میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوا امیہ کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا شخص ادھر شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے جس دن صدیق اکبر اندر کو خلیفہ بنایا گیا ایران ہو گیا کہ آج ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا نبی ریڈ کراس کے وفات کے بعد جیسے ان کی خلافت کا ہوا بہت سارے گھروں میں رونا شروع ہو گیا ایک لڑکی توڑ پھوڑ کر کے رو رہی ہے بہت سی زیادہ پریشان ہے بوڑھی عورتیں اپنے گھروں میں چل رہی ہیں حالانکہ ابو بکر کی خلافت پر خود اشتہار کرنا تھا لیکن یہاں ماسم ہو رہا ہے رو رہا ہے ماسم پتا بنا, بنا ہوا ایک لڑکی کو اڑا کر کے پوچھا گیا کیا بات ہے ساری مت سے ابو بکرے سے پیٹ کو خلیفہ بنایا گیا تم روز ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے وہ کہتی ہے روتی ہوں کہ ابو بکر ہمارے گھر کا پانی ابو بکر آ کے گھر جایا کرتے ہمارے گھر کے جھاڑو لگا کر کے پورا کر کے کٹھا رہتا ابو بکر آتے تھے اس کو اٹھا کر کے پینٹ جاتے تھے ہمارے گھر سے برتن لیتے اور ہمارے جانور کا دودھ بگاڑ کر کے گھر میں رکھ کے لے جایا کرتے تھے ہمارے گھر میں اگر لکڑیاں نہ ہوتی اب تک لکڑیاں لے کر کے جاتے اور گھر میں لکڑیاں ڈال کر کے لے جاتے تھے آنا سوال ہے ابو تک ہمارے گھر میں کام کر رہے تھے آج خلیفہ بن گیا اب تو بڑا آدمی ہو گیا اب اب تک نہیں آئے گا تو ہمارے گھر کا کام پھر نہیں کرے گا رونا تھر اسات پر دی. اس لڑکی کو اس لڑکی کے ساتھ کو رونے کی شہر کو جب انہیں کے خریف حسل مسلم ابو بکر صدیق ردی اللہ ہو سالانہ سے ذکر کیا ابو بکر صدیقی کر دیا ہو سالانہ سے جب پتا چلا یہ تو ایک لڑکی وہ بھی ہے جس نے اپنے کر کے بتا دیا पता नहीं है जितने घरों में नाम रखे हम अवाहिदों की जरूरतमंदों की खिद्भत किया करते थे मोहताजों परेशान हाज और बेदारा दोनों का सहारा बनते थे मुम्कि तमाम घरों में ऐसे ही दो बोले होंगे सिद्धि के पर खड़े हुए صحابی مشرنے سے جنہوں نے ایسے دیکھا کہ رات کی طرح سارا مدینہ سویا ہوا ہے آج ہے کوئی خلیفہ کوئی امیر آپ کا کوئی بڑا آدمی ہے جو غریبوں کی بھائے, یہ دیکھ بھال کروس کا کام تھا کل آپ موبائل کہتے ہیں رات کی تاریخ میں پورے پتیلے میں پنڈا چھایا ہوا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو ہوئے ہیں میں کسی کام سے ضرورت کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ کام کی طرف نہ کے باہر کی طرف چلا جا ہے میں نے پیشہ کیا معلوم پڑا کیے وہ ساد خرید سے بیچ جاؤں گی کہہ میں نے سوچا کہ ہم کی عادت ہے یہ کشت کرتے ہوں گے کہا کئی بار میں نے دیکھا ایک طرف جاتے ہیں سر اور باہر کی طرف کہتے مجھے شک ہوا کہ ہمارا امیر جسم رات کو جاتا ہے انہوں نے کوئی شادی کرنا کہ یہ دوسرا گھر وہاں ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں یا اس کا معاملہ چاہے وہاں جاتے کیوں ہے کہ سب کچھ دال مثالا ہے اسی کے طرح کہتے ہیں ایک دن نکلے تو میری تیار تھا اور خوب چپ کے ان کے پیچھے چلا کہ ایک جھوپڑا تھا ایک چھوٹا سا گھر رات میں فارو اس گھر کے گھر گھس گئی کہتے میں نے سمجھ لیا کہ آپ امر کی چوری میں نے پتہ لکھا ہمارا خریف ہمارے ساتھ کتنا پتا کرتا ہے آج پتہ چل گیا کہا گیا ہے رات کی تاریخ میں ہیں لیکن اس زمانے میں غیر ترکیب کیے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا. آج پتہ چل گیا اس گھر میں جاتے ہیں کس گھر میں آتے ہیں رات فرودان. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا بہت دیر تک چھپ کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اوپر کتنی دیر تک جہاں رہتی ہے تو وہ بہت دیر کے بعد آر کے نکلے اور واپس پھر کہتے ہیں میں اس گھر میں گیا جو پڑے آواز تو ایک عورت نکلی بوڑھی بوڑھی اندھی کمزور تیس اور تمہارے گھر میں کون آتا ہے تم کون ہونے کی سہارا انڈی عورت کا میرے گھر میں روزانہ کون آتا ہے کہاں بتا نہیں سکتی ایک آدمی روزانہ آتا ہے اور ایک ہر شہر سے آتا ہے آپ ایک آتا ہے ساتھ کیا کرتا ہے بات کیسی کے بعد پانی لا کر کے گھر میں رکھ دیتا ہے لکڑیاں لا کے رکھ دیتا ہے میں انتی ہوں میرے گھر کا جھاڑو لگاتا ہے اور پھر پورا کرکب لے جا کر کے دیکھتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے سارا انتظام کر کے جاتا ہے اور تاکہ ایک ارد ایسے یہ شخص آتا ہے آپ اللہ ہم کو آپ یہ ہوتا تو شخص کو دیکھ لیکن دیکھ نہیں پاتی نہ زیادہ بات کرتا ہے بس ہے کہ پوری کو کیا بات کیسا چاہیے طرح رونے لگے اور وہاں سے واپس نکلے اور اچھا رسواز کے کام بولتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا خلیفوں ہمارے خلیفہ کو اتنی نیکی تو رکھتی ہے ایک طرف کیسا کتنا اس کے نام میں کام سے یہ سب دنیا کا سب کی طرح پاور رکھنے والا ہے ساری دنیا کا سب آدمی ہے اور دوسری طرف سواد اور سڑک کا آنند ہے کس طرح راست آدمی میں جڑا ہے بلکہ اس بات نے یہ بھی کہا کہ ہماری بکریاں اتحد ہوئے ہیں یہ جو لیڑکیاں کرتی ہیں تو یہ آگے آتا ہے تو بکروں کے سنگار اور لڑکیوں کو بھی صاف کر کے باہر اور کہ کسی اور پذائش میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب روزوں کو عمل کرنے کی دوخین نصیب فرمائی سندر بنا کے سہاروں کا سہارا بننے کے ساتھ تعالیٰ دو دوخیم نصیف فرما ہمیں جو پریشان ہاتھ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے جو مصلوب ہے اللہ تعالیٰ ادا کرا دے جو بھولے بھٹ کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرا دے اللہ پھر بسم الله عباد الله رحمكم الله ان الله يحب من يكثر من التهساب ويقيم الصلاه وينها عن الفاسق والمنكر والبغي يا ايها تذكرون لتقدرون الله يذكركم وانعمه يستجيب لكم فاذكروا الله تعالى اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد